ليطاع بإذن الله يا أيها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 يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك واصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامين. السلام عليكم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 جو گل عقلی نقلی دلائل بغیر دلیل بغیر ثبوت تو ہائی گل کوئی بھی نہیں میں جایا خوشامد نہیں کرانا اس کا مطلب میرا میں تو انہوں, ایسے, ایسے الفاظ نش نہیں کریں گا جڑے الفاظ اللہ تعالی پسند نہ الفاظ جلفاظ جنہ جلوں کی شریعت متاہرہ دی طرفوں میں اجازت نہیں ہوئی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 کسے مقرر نش ہوتا اپنے مرن کا پتہ ہے تو کون کر سکتا یہ مقام اللہ تعالی نبید ہے کہ وہ دعوی فرما میں جنت وہ خبر دے کہ فلانا جنتری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 جنتی ہومنٹ نا ساہ نکلے ویل ہو جدو سانس نکلنی جان نکلنی اس وقت ایمان پہ خاتمہ نصیب ہو گیا پھر آخان گے ایسا بندہ ضرور جنتی <sweet> <popular> <Idea. S sweet>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 علیہ السلام سلام دے مذہب دے مطابق نظریے کے مطابق پانسی لگ پہ سان بخشوا گئے کوئی برائی نہیں لڑی یو دیا آ سا نبیا کی اولاد آ سا بخش لن تسنارو چند دل جاؤں گا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 اس واسطے کہ تو کسی گل چی اپنا مذہب گا اصل بچا دے غلط مذہب تو لیکن مشاب حد تک دی اجازت کیوں نہیں دتی گئی کسی کیفیت نہ تلو تاکہ دے غلط مذہب تو ہمیشہ محفوظ رہ جاؤ عزیزم اللہ تعالی کے فبلو کرم حقائق مبنی گلا جناب کڑویاں بھی ہو سکیاں بھی بھی سکے کنو کے بہ کے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 کوڑ ختم ہو لیکن ہو سکتا ہے تسا کسی بڑے مڑ بڑ دال آئی کھڑے ہو تو میری گل پسند نہ کرو کرسو نا پسند مینو کوئی خطرہ نہیں تسا پسند کرو ہاں مل... آ... میں روزانہ بولنا تو بالکل لکان کے لحاظ سے بغیر بولنا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 آخنگے تیری ہو سکتا ہے نماز قبول ہوگا نہ ہو حج قبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوے نہ ہوگات قبول ہوگی نہ ہوٹ ہر صورت قبول ہے یہ تو سنیا بھی ہونا کئی تو کسی سنیا وہ ملاٹ فردا کو لے جات حدوں تک جان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 ایمان لے شریعت ملاد من ملے مقصود نہیں جے مقصود ہوندا تے میں کھول کے بیان کر چڈا جیڑی شہ کھول کے بیان کی تیئے پہلو او کرو تے بعد میرے نبی دا میلاد کرو پھر میں پسند کرتا رب جل مجزو وما ارسل من رسول اللہ اللہ جنت تھٹنا میں تنوع بغیر کرنے سکو تصا بول کیوں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 عباد جان کے شروع ہوئی تاریخ ہے تاریخ بھی کتابان دندر لکھیے حضی صلی اللہ علیہ وسلم جناب والا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار بے زمانے بے نیڑے نیڑے دیگر لے سجنہوں ہو معلوم ہویا مقصود حسانہ تو ہی ہے جبے پہ عمل مصطفیٰ بے صحابہ میں کی دائے ج نہیں آئی آخو چلا یارو ادھر دیکھو ہر شاید ایک درجہ ہے ہر بندہ اپنی بیوی نقام تجا سکر پیو کے مقام تجا تے سک مستحب نستحب بھی راند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 میں تے تو پچھنا کربلا واقعہ ملاد وجود یا کسے ہور کام آیا دسو کر بلا دسانا خاصر وجود آیا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 اللہ تعالی فرمایا لوگو کول آئیے کتاب جہدے نفے والی گلاب ہوئی نقصان والی بھی بیاں اس کتاب اللہ تعالی فرمایا موعی مطلب یہ نکلیا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 حیب خدا تو یہ کہ میں تھڈو رب تو ڈرا ہی نہیں کیونکہ میں رب نہیں فرمانا چاہیے کہ میں سارے اللہ تعالی نو جاننا. لہذا میں رب تالا تو ککھ نہیں ڈرتا کیونکہ میں جانتا بھی رحمت نو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 اے ما شئتو جو تسا اے دو فرمایا اے اے ما شئتو جو کرو نا فرمایا جو چند دے کرو میں میرا ذہن اے آخ گا تیرا میرا ذہن اے آخ گا کہ نو رب ان کہہ دے جو چاہ دو کرو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 تو ان کی تقریر سننے کلما بھی دوبارہ پڑھنا تے نکاح بھی دوبارہ کرنا پکر چلتا سا... ہی کھاتا چل پیا لیکن میں تہن جناب کی ایک گل دسا حضرت مفسر قرآن بھی بن گیا شبیر شاہ صاحب نے ایک تفسیر لکھ دی قرآن پالی چھ سپاہیں آ گئی یہ تفصیل چھبیری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 نسی ہوتا ہیں گلا جڑیاں تسا کرنی ایگڑیاں دو وقت دو بچوں میں راہ بھی دسے جنت ول جہان میں راہ بھی دسے نے یہ آدھے نے شریعت شریت اگے کی فرما شفا علماء شفاف دور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 محبت پا لے مولا تالا دا پیار پا لے دنیا کے مغرور نہ ہو اپنی دنیا اندر دن رہ کے اپنے من ناف کرالا دا قرآن دستا ہے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 فاوے اسارا اے مقدم ہوا جار مجرور اس کا مطلب اے صرف اللہ دے فضل و رحمت تے خوش دنیا تے خوش نہ کیوں؟ جو دنیا ہے فانی ہاتھ چ نکل جان والی شہ وے یہ چاچ ہسا چڈی ہے چاچ چ ہاں جی تے جیڑی جھٹ چھرواوے تے جھٹ چھٹھااوے کدی بناوے تے کدی منگتا بناوے کدی بادشاہ تخت تے بٹھااوے کدی در در رلاوے او ان دی تے کیوں خوش ہو جے خوش ہو وہ رب دے فضل تے فضل اُدا کیئے اسلام دا رحمت اُدی کیئے تفسیر جلالین فرمایا رحم قران اس تے وہ خوش کیوں اس واسطے کہ ایک تواڈے کو آ گئی تے خوشن والے جا کے لو کبرشرچ خوشی خوش رکھے گی تفصیلات فرمایا رحمت مرادی سان تفصیل دا سہارا لینی لوڑ ہی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 قرآن کی عزمت نو دلوں تسلیف کرنے دو تفصیلات کرو میرا دل واسطے کہ اگر کر قرآن, قرآن تے خوش, خوش ہوئے تے آپے نبی نبی نبی خوش ہونا تے پینا اگر, اگر نبی, نبی تے خوش ضرور تے تے خوش ہونا پینا ہے کیونکہ قرآن جی چلو ہزور لاش میں مولا علی تک لے چلنا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 لوڈواد قرآن وہاں قرآن کل ماں لوڈو شردیوں کے ہاتھ چپ قرآن میں <متصفح> <متصفح> کنا فرمان سنایا مولا علی سرکار دا فرمایا چپانے یار جس دے تر تو رنگ ملے تے سراپا رب دا, بول دا قرآن بن جائے خود نبی پاس